اللهم ربنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا نا ارنا الحق حقا ان فسینا وارنا الباطل حقم ور سکن آمین یا رب ربلا مطالع قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلہ وار درس مجالس میں ہو رہا ہے اس وقت ہم اصل اس منتخب نصاب کے بارہویں درس پر ہیں جو اس کے حصوں کے اعتبار سے حصہ سوم کا تیسرا درس ہے یہ درس اصلاً سور تحریم پر مشتمل ہے جو آئلی زندگی کے ضمن میں نہایت اہم ہدایات پر مشتمل ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر دروس کے شروع میں کچھ باتیں تمہیدن عرض کی جاتی رہی ہیں اور یہ بھی کچھ حسن اتفاق رہا ہے کہ عام طور پر چار چار امور تمہیدی ہر درس کے آغاز میں آئے ہیں اس مرتبہ بھی چار ہی امور ہیں لیکن یہ کہ یہ امور قدرے طویل ہیں اس لیے ہماری دو گزشتہ نشستیں ان تمحیدی امور پر صرف ہو چکی ہیں اور آج ایک اور نشست بھی ہمیں انہی تمہیدی امور پر صرف کرنی ہے جو دو تمحیدی معاملات بیان ہو چکے ہیں انہیں ذہن میں تازہ کر لیجیے آئلی زندگی کے ضمن میں بڑی اہم بات ہے بڑی بنیادی بات ہے اس کا نقطہ آغاز نکاح ہے ایک مرد ایک عورت کے مابین رشتہ استواج ہے سب سے پہلی بات جو ہے نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کی عمومیت وسعت سہولت اور اس کی ترغیب اور تاکید تاکہ یہ راستہ کھلا رکھا جائے زیادہ سے زیادہ کھلا رکھا جائے اس ضمن میں تفصیل سے میں بعض آیات کا حوالہ دے چکا ہوں یہاں خلاصہ اس کا پھر نوٹ کر لیجیے کہ اصل میں نکاح اور زنا یہ ایک دوسرے کے برعکس بھی ہیں اور ان کے مابین ایک ریسی پروکل نسبت ہے اکسی ترتیب ہے کسی معاشرے میں اگر نکاح کا راستہ کھلا ہوگا آسان ہوگا اس میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی خود بخود زناح کا راستہ تنگ ہو جائے گا اور پھر بھی اگر کوئی شخص زناح کے اس تنگ راستے میں گھستا ہے اس گلی میں متافن گلی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اپنی فطرت کے اندر خباصت ہے اور وہ بدترین سزا کا مستحب ہے لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ نکاح کے راستے پر قدغنے ہو اسے مشکل بنا دیا جائے اس راستے کو تنگ کر دیا جائے تو اس کا منطقی اور حتمی اور یقینی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر زنا کا راستہ کوشادہ ہو جاتا۔ ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں لازم و ملزوم کے درجے میں اسلام نے نکاح کے لیے عمومیت رکھی سہولت رکھی اس کی تاکید کی جو ہم احادیث بھی پڑھ چکے ہیں پچھلی مرتبہ اور آیات قرآن کے حوالے سے بھی لیکن یہ ایک بہت, بہت اہم نقطہ ہے کہ جسے دین نشین کرنا چاہیے جو بھی عائلی نظام کا فلسفہ ہے قرآن کا اس میں اسے بڑی بنیادی اہمیت حاصل ہے دوسری تمیلی بات جس پر تفصیل گفتگو ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اس نکاح کے رشتے کی بنیاد پر جو خاندان کا ایک ادارہ وجود میں آتا ہے اس کے استحکام کے لیے قرآن حکیم نے جو چند تدابیر اختیار کی ہیں جو ہدایات دی ہیں ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ اس میں سربراہ کی حیثیت مرد کو حاصل ہے اور اس کی قوامیت وہ یا کہ ایک چھوٹی سی حکومت ہے گھر کی جس کا کہ وہ حکمران ہے وہ اس کا قوام ہے نگران ہے ذمہ دار ہے اور اسے اختیار حاصل اس لیے کہ کوئی بھی ادارہ اجتماعی ہو اگر اس میں اگر جو سربراہ ہے اس کی حیثیت جو ہے مشکوک ہو مزمل ہو متزلزل ہو یا یہ کہ ایک سے زائد سربراہ ہو جائیں برابر کے اختیار رکھنے والے دو یا دو سے زائد جو ہے سربراہ ہو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہاں نظم نہیں رہے گا فساد ہوگا اس پر بھی ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اب دو مزید باتیں ہیں جن کو نوٹ کر دیجیے ایک یہ کہ خاندان کے ادارے کے استحکام ہی کے لیے ایک منفی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تلاق کا راستہ بھی کھلا رکھا جائے اس لیے کہ خاندان کے ادارے میں مطلوب ہے باہمی موافقت ہو باہمی ایک دوسرے پر اعتماد ہو مزاج میں ہم آہنگی ہو باہمی الفت ہو رافت ہو یہ چیزیں مطلوب ہیں یہ چیزیں ہیں تو اس ادارے کے اندر ایک صحت مند ماحول ہوگا اور جو اولاد پرورش پائے گی اس میں بھی مثبت اقدار جو ہیں وہ کروان چڑھیں گی لیکن اگر اس کے برک فضا ہے گھٹی ہوئی فضا ہے بد اعتمادی کی فضا ہے بدلی بد کی فضا ہے ایک دوسرے سے نفرت کی فضا ہے لیکن زبردستی کسی وجہ سے کوئی خارجی دباؤ ہے یا کوئی انسان کی اپنی کمزوری ہے اس کی وجہ سے اس بندھن کو انسان باندھے رکھے ہوئے ہے اس کو ختم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ گھر کا ادارہ جو ہے اس میں پھر وہ صالح اولاد کے تربیت پانے کے امکانات نہیں رہیں گے اس فضا میں منفی اقدار منفی رجحانات جو ہیں وہ پروان چڑھیں گے اس اعتبار سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طلاق کا معاملہ جو ہے یہ تو خاندان کے ادارے کو مزمئی کرنے والی بات ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے اگرچہ یہ منسی ہدایت ہے لیکن یہ بڑی اہم ہدایت ہے اس لیے کہ اگر اس راستے کو کھلا نہ رکھا جائے تو بھی اس خاندان کے ادارے میں جو مطلوب کیفیات ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گی بلکہ اس کے برعکس کیفیات جو ہے وجود میں آ جائیں گے اس کے ضمن میں آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا تفصیل سے سمجھ لیں کہ اگرچہ یہ صحیح ہے کہ اس طلاق کو شریعت میں اب غزل حلال قرار دیا گیا ہے حلال ہے پسندیدہ نہیں ہے تاکید ہے جس حد تک بھی کر سکو نباہ کی کوشش کرو اور اس میں اس پہلو کو خاص طور پر فرض کیجیے کسی کو کسی بھی وجہ سے بیوی ناپسند ہے تو قرآن مجید میں ترغیب دی گئی ہے کہ دیکھو اس میں کوئی دوسرا پہلو فرض کیجیے کوئی خاتون شکل و صورت کے اعتبار سے اگر کسی درجے میں کم ہے ان میں ہو سکتا ہے سیرت کا کوئی پہلو جو ہے اس کی کوئی ذہانت ہے اس کے اندر کوئی اور پہلو جو ہے شخصیت کا وہ ایسا ہو کہ جو قابل قدر ہو اس پر اپنی توجہ کو مرکوز کرو اور کوشش کرو کہ وہ اس بندھن کو برقرار رکھو اس کی تاکید موجود ہے لیکن یہ کہ اگر شکل یہ بن جائے کہ کسی طرح بھی موافقت نہیں ہو رہی طبیعت کے اندر جو ہے وہ واسطت کا اور رجحان کا معاملہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پا رہا تو پھر اس بندن کو کھول دینا زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی باندھ کر رکھا جائے چنانچہ سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ حدیث سنا دیتا ہوں ان محار نے دسا رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ماحل اللہ شیئن اب من الطلاق اخرجہ ابو داود رحمہ اللہ یہ سنن ابو داود کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالی نے کوئی شے حلال نہیں کی جو اس سے سب سے زیادہ ناپسند ہو مگر طلاق طلاق سے بڑھ کر کوئی شے ناپسندیدہ نہیں ہے لیکن حلال ہے یہی بات میں دوہرا رہا ہوں ابغد الحلال تو ہے لیکن حرام نہیں ہے ہے حلال اس میں بڑے توازن کی ضرورت ہے اور یہ انہی سے ایک روایت جو ہے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے واسطے سے بھی مروی ہے اور اس کے الفاظ ذرا مختلف ہیں ابغد الحلال الا اللہ طلاق حلال چیزوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسد طلاق ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ اس تصویر کا دوسرا رخ دوسر بھی آپ کو دکھا دوں ایک تو یہ کہ ایک آیت ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو تیس يُغْنِ اللَّهُ کل انساط ہی وَكَانَ اللہ, اللہ واسر حکیمہ وہاں فرمایا گیا ہے کہ اگر ان میں باہم باہمی تفرقہ ہو ہی جائے علیحدگی ہو ہی جائے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو غنی کر دے گا اب دیکھیے اس میں بجائے مذمت کے امید دلائی جا رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی باندھ کر رکھا جائے اور اس سے مفاصل پیدا ہو اس سے گھریلو فدا جو ہے اس میں بھی تقدر کی جو کیفیت ہے مستقل اور دائمن برقرار رہے تو اس سے جو نتائج نکلیں گے وہ میز کر چکا ہوں یہاں گویا کہ ایک طرح سے ایک ترغیب موجود ہے یہ تفرقہ اگر ان میں تفرقہ ہوئی جائے علیحدگی ہو جائے سیپریشن ہو جائے یون اللہ کل من صاحب اللہ تعالیٰ سب کو غنی کر دے گا اپنی وسعت سے اللہ تعالی کی بڑی وسعت ہے بڑی سمائی والا ہے اللہ کے وسائل ہیں ہو سکتا ہے اس خاتون کو بھی اللہ تعالی کو ایسا شوہر دے کہ جو وافقت بھی رکھتا ہو مزاج کے اعتبار سے اور ان میں زیادہ ہم آہنگی ہو جائے اور وہ زیادہ خوشگوار اجتواجی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے اور شوہر کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیوی عطا کر دے کہ پھر جو گھر کے اندر گھٹن کی فضا تھی وہ ختم ہو جائے اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک انداز جو آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر بیس میں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو اسلام کا مزاج ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اہم ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اصولی طور پر بات سمجھ لیجئے کہ شریعت کا جو نظام بنا ہے شریعت محمدی کا اعلی صاحب سلاط اس کا بنیادی خاکہ جو ہے وہ عرب کے جو رواجات موجود تھے پہلے سے اصل وہی ہے. اس میں مائنس پلس کیا گیا ہے جو چیزیں غلط تھیں انہیں نکال دیا گیا جو چیزیں کم تھیں انہیں ایڈ کر دیا گیا لیکن بنیاد وہی ہے وہ ما... ان کے جو معاشرتی معاملات تھے ان کے جو رسوم تھے ان کے ہاں جو روایات چلی آ رہی تھیں ان میں سے بہت سی وہ بھی تھی کہ جن کا تسلسل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ ہیں تو بہرحال نسل ابراہیمی میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد ہے اس اعتبار سے یوں سمجھئے کہ یہ جو بھی احکام آئے ہیں ان میں جو عرب کا مزاج تھا اس کو ایک بنیاد کی اہمیت حاصل ہے جیسے اب حج کا معاملہ آپ کو معلوم ہے حج کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری تھا حضرت ابراہیم کے زمانے سے لے کر آ حضور کے زمانے تک حالانکہ اندازن جو ہے کوئی ڈھائی ہزار برس کا اور نہ کم سے کم دو ہزار برس کا فصل ہے لیکن یہ سلسلہ تو جاری رہا اب اس میں جو غلط چیزیں شامل ہو گئی وہ کاٹ دی گئی جو چیزیں انہوں نے چھوڑ دی تھی عرفات نہیں جاتے تھے یہ کہتے تھے قریش کے بس ہماری یہ خاص حیثیت ہے ہم تو مینا ہی تک جائیں گے عرفات جانا دوسروں کے لیے ہے اس کی نفی کر دی گئی لیکن یہ کہ باقی ڈھانچہ وہی کا وہی برقرار ہے اسی طریقے سے معاشرت کی ڈھانچے میں بھی جو مزاج تھا عرب کا اور جو آج تک برقرار ہے کہ شادی کے معاملے میں جس کو ایک میٹر آف دی فیکٹ ٹائپ معاملہ یہ ایک معاہدہ ہے انسان کی ایک ضرورت ہے جیسے اس کو غذا چاہیے ایسے ہی اس کے جو بھی شہمت کا ایک تقاضا ہے اس کو بھی اپنی تسکین چاہیے اس کے لیے جتنا بھی کھلا راستہ رکھا جائے جائز راستہ جتنا کھلا ہو اور اسی کے اعتبار سے کہ طلاق عرب باشرے میں آدمی کوئی بری شہر نہیں طلاق کا ہو جانا تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی گالی دے دی گئی کسی کو بلکہ یہ کہ وہ ان کے ہاں گویا کہ معروف رواجات کے اندر ہے اسی طریقے سے متعلقہ ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا کہ یہ متعلقہ ہے تو یہ گویا کے بڑی عائبدار خاتون ہے اب اس کے لیے نکاح کہاں سے ہوگا رشتہ کون کرے گا اس سے یہ تمام چیزیں مل جل کر در حقیقت جسے آپ کہتے ہیں ایک پیکج بنتا ہے کہ جس معاشرے میں یہ کیفیت ہوگی نکاح آسان بھی ہے اور اس کو ایسا نہ سمجھا جائے کہ بس یہ تو اب قیامت تک کے لیے ایک ایسا بندن بن گیا ہے کہ جس کے کھلنے کا کوئی سوال ہی نہیں چاہے جو مطلوب فضا درکار ہے اور جو اس کے اصل مقاصد ہیں لیکن تسکنو گھر میں جو ہے ایک فضا جو ہے ایسی برقرار ہو باہمی اعتماد اور محبت کی اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر یہ کہ اس کو کھول دینا اس بندر کو یہ زیادہ گویا کے مناسب ہے بنسبت اس کے کہ زبردستی اس کو باندھ کر رکھا جائے اس کے ذمن میں میں آپ کو ایک آیت سنا رہا ہوں سورہ نسا کی آیت نمبر 20 ہے وہ ان عرب تم استدالا زوجن مکانہ زوجن وہ آتے تم اہدا ہن نق اگر تم ارادہ کر ہی لو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا اب یہاں الفاظ پر غور معلوم ہوا کہ یہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے یہ کوئی اتنا اہمیت والا معاملہ نہیں ہے فرض کیجئے کسی وجہ سے کہ ایک بیوی سے طبیعت نہیں مل رہی ہے اور طبیعت کے اندر اس کی جانب و رجحان نہیں ہے کہ جو درکار ہے تو ان تم استقبال اوجن مکان اوجن اگر تم ارادہ ہی کر لو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا تو اگر تم نے اسے ڈھیروں سونا بھی مہر میں دیا تھا تو اب تم اس سے کچھ چہشے واپس لینے کے حقدار نہیں یہاں اصل حکم تو یہ ہے کہ اگر کسی بیوی بی کو طلاق دی جائے تو جو بھی مہر اسے ادا کیا گیا ہے اس میں سے کوئی شے واپس لینے کا وہ طلاق دینے والا شوہر جو ہے وہ حقدار نہیں لیکن یہاں الفاظ جو آئے ہیں اس سے اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ ان عرد تم استفداد مکانہ زوجن اگر تمہارا ارادہ ہو ہی جائے فیصلہ کر ہی لو اول تو کوشش کرو ہو سکتا ہے آسان تک رہ شا خیر ہو سکتا ہے کوئی شے تمہیں ناپسند ہو لیکن اسی میں تمہارے لیے یہ الفاظ بھی آئے ہیں اسی آیت سے قبل کہ اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھ دیا ہو اگر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی قلبی کیفیات اور اپنے احساسات کو صحیح رخ پر ڈھال سکتے ہو تو مطلوب ہے کہ اس بندل کو باندھے رکھو لیکن اگر کسی وجہ سے معاملہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ مناسبت تباہ پیدا نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس گراہ کو باندھے رکھنا مناسب نہیں ہے اس کو کھول دینا مناسب اب اس کے ضمن میں میں آپ کو ایک اور حدیث سنا رہا ہوں یہ حدیث قاضی ابو بکر احمد ابن علی الرازی الجساس رحمت اللہ علیہ یہ ایک مفسر قرآن ہے اور بعض تفسیریں جو لکھی گئی ہیں قرآن حکیم کی ان کا عنوان ہے احکام القرآن یعنی تمام آیات کی تفسیر انہوں نے کی ہے ابن عربی کی بھی ہے ایک احکام القرآن اور ایک یہ جساس کی ہے یہ دو مشہور تفسیریں صرف انہیں آیات کی تفسیر جن سے کوئی شرع حکم نکلتا اور فکری حکم اب قرآن مجید میں آپ کو معلوم ہے کہ قصے بھی ہیں پچھلے حالات بھی ہیں آخرت کے احوال بھی ہیں ایمان کے مباحث بھی ہیں اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن سے کوئی فقی احکام احکام شریعت جو ہے وہ نہیں نکلتے لیکن ایک آیات وہ ہیں کہ جن سے کوئی نہ کوئی فقی حکم نکل رہا ہو جن کی کوئی قانونی اہمیت ہو تو یہ تفاصیر وہ ہیں کہ جن میں صرف ان آیات کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے ان کی تفصیل کی گئی احکام القرآن تو یہ قاضی جساس فرماتے ہیں آیت مدائنا جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اس کی شرح میں وقد روا شابہ ان شراس ان شابی ان ابی مردہ ان ابی موسا کالا سلاست الدول اللہ فلا استجیب العم اور یہ روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفون بھی نقل کی گئی ہے الفاظ کیا ہے سلاست الدول اللہ فلا یستیب الوم تین شخص ایسے ہیں تین قسم کے لوگ کہ وہ اللہ کو پکارتے ہیں فریاد کرتے ہیں اللہ ان کی بات سنتا ہی نہیں یہ بڑی اہم روایت ہے نج ال کانت لہو امراط ان سید الخلق فلم یوتل ایک ایسا مرد ایک ایسا شخص جس کی بیوی بد خلک ہے کج خلک ہے اب فریاد تو کرتا ہے روتا ہے شکایتیں کرتا طلاق نہیں دیتا معلومہ جب اللہ تعالیٰ نے راستہ کھلا رکھا ہے بھائی تو خام فریاد کرنا اور اس کی شکایتیں کرنا اور اس کے بارے میں شکوے کرنا جبکہ راستہ شریعت نے کھولا ہوا ہے اب جیسا کہ میں نے ارج کیا تھا کوئی کمزوری ہو انسان کی یا کوئی خارجی دباؤ ہو جیسا کہ ہمارے ماحول میں پورے معاشرے کا خارجی دباؤ ہوتا ہے طلاق بہت بری شے ہے اس اعتبار سے مجبوراً کوئی شخص جو ہے وہ راستہ جو شریعت نے کھلا رکھا ہے اللہ نے کھلا رکھا ہے اس کو تو اختیار نہیں کرتا رو رہا ہے اور ایسے معاملات ہوتے ہیں بہت سے جوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ساری عمر جو ہے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے اور بری طریقے سے جو ہے ان کی بسر ہوتی ہے اور ان کے اندر معافقت نہیں پیدا ہوتی لیکن معاشرے کا مسئلہ ہے دباؤ ہے حالات ایسے ہیں یہ معلوم ہے کہ اس کو میں طلاق دے دوں گا تو متعلقہ عورت کے ساتھ تو پھر کوئی اور نکاح کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہی نہیں گویا کہ اس کے لیے تو ساری عمر کی بربادی ہے تو یہ صرف اپنا داخلی معاملہ نہیں ہوتا کہ انسان کی کمزوری ہو کہ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے بلکہ اس میں خارجی اسباب بھی موجود یہ تو جبکہ پوری کے پورے معاشرے کی ایک کیفیت بدل جائے کہ جو اس کے اندر جو اصول جو مقاصد شریعت نے اور حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معین کیے ہیں ان کو آدمی مقدم رکھے اور صرف ایک فرد ہی مقدم نہ رکھے بلکہ پورا معاشرہ بھی اس کے ساتھ سازگاری کر رہا اس وقت تک نہیں ہو سکتا تو اس عزیز کو پوری کو سن لیجیے سلاسط ان اللہ فلاح یس تین قسم کے اشخاص وہ ہیں کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں اور فریاد کرتے رہتے ہیں اللہ ان کی سنتا ہی نہیں رجل کانت لہو امرات ان الخلق فلم یتلخہ ایک ایسا شخص کے جس کی بیوی بی ہے کج خلق ہے اور وہ اس کی فریاد بھی کرتا ہے اللہ سے استغاثہ بھی کرتا ہے اللہ اس کی بات نہیں سنے گا اس لیے کہ اللہ نے راستہ رکھا ہوا ہے شریعت کے اندر طلاق کا اور وہ طلاق نہیں دے رہا رجلن آتا مالہ سفی وقت کال اللہ تعالیٰ والا تو سفہا ام والا کو ایسا ہے جس نے اپنا مال کسی ناسمج آدمی کو دے دیا ہے یعنی کوئی مزارمت کے لیے دے دیا ہے راسل مال تو اس کا تھا لیکن پہلے دیکھا نہیں اس میں صلاحیت بھی ہے کہ نہیں ہے یہ کچھ کام کرنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں اس وقت تو دریائے سخاوت جوش میں آیا لیکن دیکھا نہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما رکھا ہے بلا طال تو اپنے اموال جو ہے ایک دیکھ بھال کر دو سمجھدار جس میں سمجھ ہو اس کو دو یہ نہیں ہے کہ ہر ارے گہرے نتھو خیرے کے حوالے کر دو اب اگر تم نے اس, اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کیا ہے تو جو نتیجہ نکل رہا ہے بھگتوں سے تیسرا وہ رج اور یہ بہت اہم ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے یہ تیسری بیماری وہ رجل ان لہو آلہ رج ان دین ان بلم یو شند آلے بھی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا قرض کسی کے ذمے ہے کوئی مکروض ہے اور وہ ادا کر رہا اب یہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے لیکن اس نے قرض دیتے ہوئے وہ نہ لکھوائی تحریر نہ گواہ بنایا کسی کو جبکہ آیت مدائنہ کے تحت چونکہ یہ حدیث آئی ہے یہ روایت آئی ہے اس لیے وہاں تو حکم ہے کہ جب تمہارے مابین کوئی مداعنت کا معاملہ تم بے دین ان فخموہ اگر کوئی قرض کا معاملہ ہو رہا ہو تو اسے لکھو اور اس پر گواہ بناؤ دو, دو مرد تم میں سے اور اگر دو مرد نہ ہو تو ایک عورت دو عورتیں اور ایک مرد یہ گواہ یہ حکم اللہ نے دے رکھا ہے لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب کیا کریں دوست ہے فلاں ہے جاننے والا ہے اب یہ کیا بے اعتمادی کا معاملہ کیا جائے ایک بڑے بزرگ کے ساتھ میرا یہ واقعہ پیش آ تھا کہ اسی قسم کا معاملہ تھا میں نے ان سے کہا کہ تحریر دے دیجئے تو ناراضگی کے ساتھ کہا کہ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے میں نے کہا آپ پر پورا اعتماد ہے لیکن اللہ کا حکم ہے تو پھر خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے وہ تحریر لکھ دی یہ اللہ کا حکم ہے ادا تم بے جل مسمہ فختبو ہو اور اس میں کس قدر لمبی آیت غالب قرآن مجید کی طویل ترین آیت جو ہے وہ آیت دین ہے اب جب آپ کا معاملہ ہو رہا ہے تو اللہ کا حکم پیچھے آپ کی مروت جو ہے وہ سفائق ہے آپ کا اعتماد حسن زن آپس کی محبت یہ گویا کہ اللہ کے حکم صفائق ہو گئی اب ہوتے رہیے اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد نہیں سنے گا اس لیے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بڑی اہم ہے کہ ہماری معاشرت میں عام طور پر ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اس وقت میں نے کوٹ کیا ہے اس کو اس اعتبار سے کہ طلاق کے بارے میں بھی ہمارے ہاں جو تصورات ہیں در حقیقت وہ شریعت کے مزاج کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتے اگرچہ اس میں کوئی علیحدہ کسی شخص کے لیے کوئی قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے اس لیے کہ معاشرے کی من حیث المجموع جو فضا ہے اسے کسی نہ کسی درجے میں انسان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن یہ کہ جب ہم غور کر رہے ہیں اس پر کہ اسلام کا عائلی نظام کیا ہے اور اس میں کون کون سے رستے کھلے رکھے اب میں اسے آگے بڑھ کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں طلاق کا معاملہ تو یہ ہے اس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ یہ جو آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ ولیجال علیہ ہند درجہ عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے اور یہ تبہیدی آیت تھی ابھی سورہ بکرا میں اس مضمون کو شروع کیا گیا تھا کسی کا کا ایک منظر یہ ہے کہ طلاق میں مرد کو تو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے طلاق دے دیں اگر غلط دے گا اللہ کے ہاں جواب دے جوابدہی ہوگی پکڑا جائے گا اگر ظلم کیا ہے اس نے اور بغیر کسی سبب کے طلاق دی لیکن یہ کہ اس کا اختیار ہے اللہزی بےد ہی اکنت النکاح یہ گراہ جو ہے نکاح کی یہ مرد کے ہاتھ میں جب چاہے کھول دیں قانونی اختیار یہ, ہے. یہ اخلاقی تعلیم علیحدہ ہے لیکن یہ کہ عورت جو ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی طلاق حاصل کر سکتی ہے اس کا نام خلا ہے اور اس خلا کے معاملے میں یہ ہے کہ جہاں طلاق کا معاملہ ہوگا تو جو بھی مہر تھا وہ پورا دینا پڑے گا اور دے دیا ہے تو واپس کچھ نہیں لے سکتے لیکن جہاں عورت کھلا لے رہی ہے بیوی کھلا کر رہی ہے تو اس سے پھر اپنے کل کا کل بھی ہو سکتا ہے شوہر کہہ کے صاحب پورا مہر ویرا واپس کرو تب میں تمہیں طلاق دوں گا فارغ کروں گا طلاق کے مانی کہ کر دینا یعنی قید نکاح میں میرے تم ہو مجھے تم پر اختیار حاصل ہے میں تمہیں آزاد کروں گا تو اس کی قیمت یہ کہ جو میں نے مہر تمہیں دیا تھا واپس کرو عام طور پر یہ کہ نس مہر پر معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ صحیح ہے لیکن یہ کہ اگر کوئی شوہر اڑ جائے تو وہ پورا کا پورا جو ہے بحر اس کا تقاضا بھی کر سکتا ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ قاضی کے تھرو بھی یہ بات ہو سکتی ہے یا خاندان کے بزرگوں کے تھرو ہو سکتی ہے عدالت کے تھرو ہو سکتی ہے اس میں جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا کہ عورت خلا لینے کا حق رکھتی ہے اگر شوہر مارتا ہو پیٹتا ہو نہ دفکا نہ دے کوئی بڑا ظلم کرتا ہو لیکن شریعت میں ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ معمول حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین کا کہ محض اس بنیاد پر بھی عورت خلا کا دعویٰ کر سکتی ہے اور خلا لینا اس کا حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے بظاہر بڑی ہلکی سی بات نظر آ رہی ہے لیکن میں چونکہ فلسفہ اس وقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے اس, اس کا فلسفہ کیا ہے شوہر اگر پسند نہیں ہے